کہ قطب علیکم اذا حضر احد الموت تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا وسیعت کرے گا یہ دوسرا انتظامی امر ہے تو اس لیے تین امور انتظام کے متعلق مسلمان معاشرے میں بتلائے جائیں گے ایک تو بتا دیا حکومت کی سطح کا دوسرا بتا دیا اپنی ذات کی سطح کا کہ تم لوگوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کرنا ہے پھر ایک چیز اللہ کا اعلی اس کے بعد اور بتا دیں گے کہ مال میں کیا کیا احکامات ہیں اللہ کے لیکن وہ آگے آ رہا ہے وہ تو تین انتظام کے ہو جائیں گے اور دو چیزیں درمیان میں ایک آ جائے گی ایسی کہ تمہاری اپنی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور ایک اصلاح کا کام اور آگے آ جائے گا تو بہرحال آج تو دوسرے انتظامی عمر سے بات شروع کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مسلمان کی زندگی وہ کیسے گزرے گی تو ارشاد فرمایا کہ کتبہ علیکم کم تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا یہ کوتبہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں بقول ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ آتا ہی اس لیے جب کوئی چیز فرض قرار دی جائے تو کتبہ علیکم تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی تمہارے لیے یہ بات طے کر دی گئی پکی کر دی گئی یہ بات کیا چیز عہد امل موت جب تم میں سے کسی انسان کی موت آ جائے موت آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے قریب پہنچائے یا اسے پتا ہو کہ اب مر جانا ہے یہ عہد کمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی صورت میں بلکہ زندگی میں جب بھی آدمی کرنا چاہے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو اس لیے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ عام طور پہ لوگ وصیت کرتے ہیں جب موت کا آنا یقینی طور پر ہو جاتا ہے یہ بیماری ایسی بڑھ جاتی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے وغیرہ اس آیت پہ کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان طرح کا اگر وہ چھوڑتا ہے خیرن مال قرآن پاک میں متعدد آیات میں خیر مال کو کہا گیا ہے ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ چھوڑتا ہے اپنے بعد مال کو الوسیتوں تو وہ وسیعت کرے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور وہ وسیعت کرے گا رشتہ داروں کے لیے دو بالمعوف قائدے کے مطابق حقا یہ ضروری قرار دیا ہے ہم نے اللمتقین ان لوگوں پر جو متقی ہیں جو نیک ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بعد والدین کے لیے ایک اور کربین رشتہ داروں کے لیے وہ وسیعت کر کے مرے اور یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی منسوخ مانتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسخ جو قرآن کریم میں تھا کنسلیشن جو ہوتی تھی ایک حکم کے ذریعے دوسرے حکم کی تو وہ قرآن پاک میں متقدمین نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا پرانے حضرات میں کوئی پانچ سو کے قریب آیات ایسی لکھ تھی کہ یہ سب آیات منسوخ ہیں پھر ہوتے ہوتے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ آیات اس, اس طرح منسوخ اور کینسل نہیں ہیں۔ پھر شاول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیس آیات پر بحث کی اور شاہ صاحب نے کہا کہ پانچ آیات ایسی ہیں جو واقعی منسوخ ہیں صرف ان کی تلاوت باقی ہے اور حکم اس کا اٹھ گیا ہے یہ آیت کریمہ کس وجہ سے منسوخ ہیں دو ہیں اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث متواتر کی وجہ سے منسوخ ہے جو حدیث حض رضی اللہ عنہ کی روایت کے معاملے میں پیش آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر ایک دن فجر کی نماز جب پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ حرم شریف کے قریب خون بہ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نماز کے لیے اس وقت تو تشریف لے جا رہے تھے آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے تو لوگوں نے کہا کہ استحصاد رضی اللہ ان کو پرانا زخم ہے وہ کھل گیا ہے اور یہ اس کا خون بہ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے اور اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا بن بنبی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پرانا زخم کسی لڑائی میں لگ گیا تھا اور بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد اب کھل گیا ہے تو آجر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے بہت مال مجھے دیا ہے اور کوئی میرا مصرف نہیں ہے مال کا ایک ہی ایک میری بیٹی ہے آپ مجھے اجازت دیں اور میں اپنا سارا مال اپنی بیٹی کے ذریعے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں میرا تو کوئی ہے ہی نہیں ایک بیٹی ہے تو آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سارا مال تو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے یہ ہے وہ اعتدال جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان چکنہ ہو کے زندگی گزارے چاروں طرف نظر ہونی چاہیے کہ کتنا اللہ کا حق بنتا ہے کتنا میرا حق بنتا ہے کتنا میرے اعزہ کا حق بنتا ہے تو آپ نے منع کر دیا کہ سارا مال تو تم خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر یہ اجازت دے دیں کہ آدھا مال میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور آدھا اللہ کے لیے دے دیتا ہوں تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا اور آپ نے فرمایا نہ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تیسرا حصہ اس کی اجازت دے دیں یعنی سو میں چھیاسٹھ سکسٹی سکس تو, تو میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور تھرٹی تھری اللہ کے لیے میں خرچ کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ اصل تیسرا حصہ وصلس کثیر اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے تیسرا بھی زیادہ ہے اور آپ نے اساد تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم ان کا کوئی بندوبست نہ کرو اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ اصسلس تیسرا حصہ یہ حدیث اتنی مشہور ہوئی ہے اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ہوتے ہوتے اس کے راوی صحابہ کرام رضی اللہ عن میں کئی ایک لوگ ہو گئے اور پھر اس کے بعد تابعین تبا تعبین میں جب یہ حدیث تقریبا متواتر کے درجے کو پہنچ گئی تو اس پہ فکاہا نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسرا حصہ اور تیسرے حصے سے زیادہ تم اللہ خراب میں خرچ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیعت متعین ہو گئی ایک بٹا تین اپنے مال کا وہ وسیعت کر سکتا ہے اور باقی نہیں کر سکتا پھر اس پہ حنفی فکاہا نے بہت تفصیلات لکھی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا جتنا بھی مال ہے ایک بٹا تین حصہ اس کا اپنا ذاتی بنتا ہے فرض کیجئے کوئی آدمی وفات کے وقت اس کے پاس 99 روپے ہیں تو 66 روپے یعنی وہ تو اللہ وہ تو وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے جس طرح شرعی قوانین سرائے نسا میں آتے باقی 33 روپے اس کا اپنا حصہ ہے یہ چاہے تو اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دے دے یہ 33 روپے چاہے تو اپنی اہلیہ کو دے دے اور اسے حصہ وراثت سے بھی ملے گا اور یہ ایکسٹرا بھی مل جائے گا اولاد کو وراثت سے بھی حصہ ملے گا اور یہ 33% جو دے رہا ہے یہ بھی مل جائے گا اسی طرح وہ چاہے تو کوئی اور نیکی کا کام کر دے کسی اور آدمی کو دے دے اپنے بہن بھائیوں کو دے دے ماں باپ کو دے دے جو وہ چاہے نیکی کے کام کرنا یہ ون تھرڈ جو اس کی پراپرٹی ہے شریعت نے اس پہ اسے اختیار دیا ہے اب جب ون تھرڈ پہ اختیار دے دیا تو اللہ کا یہ فرمانا کہ قطبہ علیکم اذا حضر احد الموت جب تم میں سے کسی آدمی کی موت آ رہی ہے اور وہ مال چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وسیعت کر دے اپنے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے قائدے کے مطابق تو اب تو وہ وصیت کر نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو ون تھرڈ کو تو رکھا ہے باقی مال تو تقسیم ہو گیا جیسے ہے جیسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے تھی تو اس لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حقن المتقین متقی لوگوں پر یہ فرض ہے یہ حدیث کی وجہ سے اس آیت کو منسوخ ہو قرار دیتے ہیں ایک تو بات یہ ابھی ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ آیت منسوخ ہے یا نہیں یہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسے منسوخ مانا ہے وہ ایک دلیل تو اس حدیث سے لیتے ہیں استحصاد رضی اللہ عنہ کی روایت سے دوسرے با ذرات کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کی وجہ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے سورہ نساء کی وجہ سے کہ سورہ نساء میں اللہ کا عالی نے حکم اور دیا ہے دیکھیے آپ سورہ نساء کو پانچویں پارے میں, بارے میں تقریباً اس کے آغاز میں ایک چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے آیت نمبر چوتھا ہے چوتھے پارے کے بالکل آخر پہ چلے جائیں گے تو سورہ نسا میں آیت نمبر تیئیس ہے نہیں وف یو یو سے سر نشا اور چوتھا پارہ ہے ہاں اور آئت نمبر سات ہے سات ہے تیئیس نہیں سات ہے ملی جی سورہ نسار چوتھا پارہ اور آیت نمبر سات ہے چلے گئے جنہیں اردو میں ہنسے سمجھ نہیں آتے تھے اچھا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے رجال نصیب مما ترک الدانی والاقربون مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑ کے مریں ان کے والدین یا ان کے اعزہ اور اقربا والدین یا چچا یا اور جو بھی عزیز اقربا ہیں بعض صورتوں میں حصے ملتے ہیں نا اور والدین سے تو ڈائریکٹ وراثت مل جاتی ہے ولیسا انصیب ان اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما ترکل والدین وقربون جو کچھ چھوڑ کے مرتے ہیں ان کے والدین یا اعضاء اور اکربا جیسے اس کا شور یا کوئی بھی عورتوں کے حصے الگ ہیں مردوں کے حصے الگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے جس طرح کے مرد کی وراثت تقسیم ہوتی ہمارے ہاں بہت سے مسلمان فیملیز ایسی ہیں کہ باپ کی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں اور ماں کی وراثت تقسیم نہیں کرتے وہ مطلب کوئی پوچھتے ہی نہیں کہ والدہ کی بھی کوئی وراثت ہے نہیں ہے وہ جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اسی گھر میں وہ سارا مال چلا جاتا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ حرام کاموں میں سے ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عورتوں کا وراثت بھی بھی بھی تقسیم ہوگی مردوں کی بھی وراثت تقسیم ہوگی اس لیے کہ اس مسئلے کی بنیاد اصل اور ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کا مال الگ قرار دیا ہے مرد کا مال الگ قرار دیا ہے دونوں الگ الگ مال کے مالک ہیں یہ نہیں ہے کہ شوہر کا مال اس کی بیوی کا اور بیوی کا مال اس کے شوہر گھر چلانے کا معاملہ الگ ہے کہ شور اس کو دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے لیکن فرض کیجئے کہیں کوئی خاتون کماتی ہیں یا وہ خاتون اپنا حکمہر ہے اس کا یا کوئی بھی چیز ہے زیورات ہیں جہیز ہے مختلف چیزیں سے ملی ہوئی ہیں شوہر اس مال میں دخل نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ عورت کی اپنی پراپرٹی ہے اپنی اس کی ملکیت حتیٰ کہ اس نے گھر کے خرچے میں سے بچا لیا اور شوہر نے اس سے نہیں پوچھا تو نہ پوچھنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضامندی سے اس کی خوشی سے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس عورت کے قبضے میں جب چلے گئے تو بس ٹھیک ہے اس عورت سے اب شوہر نہیں پوچھ سکتا کہ اس پیسے کا کیا کیا بعض حالات میں اگرچہ فتویٰ بعض چیزوں میں ہے مگر عمومی طور پر یہی ہے تو عورت کی پراپرٹی الگ ہے مرد کی الگ ہے عورت کی ملکیت الگ ہے مرد کی ملکیت الگ ہے اس لیے وراثت جب تقسیم ہوگی تو والدہ کی بھی ہوگی والد کی بھی ہوگی ارشاد فرمایا اس کے بعد مما کل ہو اوکسر اور چاہے وہ مرنے والے تھوڑا سا کچھ چھوڑ کر مرے اوکسر قصر یا کثرت سے کچھ چھوڑ کر مرے دونوں صورتوں میں تقسیم ہوگی چاہے وہ دس ہزار چھوڑ کر مرے اور چاہے لاکھ چھوڑ کر مرے اور سو روپیہ بھی اگر ہے تو بھی وراثت تقسیم ہوگی حتا کہ ایک ہاتھ کی گھڑی ہے اور بظاہر وہ ڈیڑھ سو, سو روپے کی ہے اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی یہ نہیں ہے کہ وراثت نہ تقسیم ہو اس کے حصے کر لیے جائیں گے اور چاہے کسی کے حصے میں دو روپے ہی آتے ہیں تو ابھی وہ دو روپے اس کی مرضی سے رکھنا جائز ہیں وہ سب مل کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ رکھ لیجئے بہن کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حصے لینا نہیں آپ کو رکھ دیں یہ چیزیں الگ ہیں لیکن ایک پائی ایک پائی ایک پیسہ جسے ہم کہتے ہیں اگر یہ کسی انسان کا کسی نے لے لیا بغیر اس کی رضامندی کے تو قیامت میں سات سو فرض نمازیں کاٹ کے دوسرے کے کھاتے میں بھیج دی جائیں ایک پائی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کے مال سے ایک پائی ظلم سے لے لی تو سات سو فرض نمازیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی تھیں جن پہ اجر ملنا تھا ادھر سے کاٹ کے ادھر دے دی جائیں اور اگر نہیں ہے تو اس کی سات سو قزا نمازیں اس کے ذمہ میں پڑ جائیں یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں مالی معاملات بالکل صاف رکھنے چاہیے آدمی کو اس لیے ارشاد ہوا ہے ہو او اوکسر اور دیکھو وہ تھوڑا چھوڑ کے مرے یا زیادہ ہر صورت میں وراثت تقسیم ہوگی آگے فرمایا نصیبم افروزہ یہ ایسا حصہ ہے جو ہم نے ضروری قرار دیا ہے ہر ایک کے لیے کوئی مذہب اور ملت کسی کو جبرن مال نہیں دیتا قرآن کہتا ہے یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اسے لے لو لینے کے بعد یا تو لے لے قبضہ کر لے اور یا قبضہ نہیں ہے لیکن اتنی آزادی مل گئی کہ قبضہ ہو سکتا ہے مثلا بہن بھائیوں نے وراثت تقسیم کی جائیداد تقسیم کی اور اسے کہا کہ بھائی یہ مکان آپ کے حصے کیا ہے چابی یہ پڑیے آپ لے لیجئے یا وہ لے لیتا ہے نہیں لیتا لیکن مکمل طور پہ اس کے لیے سپردگی ہو گئی اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں اس کی مرضی اس کی کہ مال کا مالک تو بن گیا نا یہ ہے نصیب مفروضہ یہ ضروری اللہ نے قرار دیا ہے ارشاد فرمایا ہر ایک کو جبرن ہم مال کا وارث بنا رہے ہیں وہ نہ کرے تو بھی نہیں کر سکتا مالک بن گیا اب اس کے بعد قبول کرنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا قبول کرے گا ضرور اس کے بعد ہبا کر دے بے شک کرے وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن دوسرے اس کا حق ضبط نہیں کر سکتے اتنی ضروری ہے یہ وراثت کی تقسیم اس لیے جب وہ آیات نازل ہوئی کہ اتنا حصہ اولاد کا اتنا بیوی بی کا اس آیت سے سورہ نساء کی دوسری رائے مفسرین کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا تمہارے پاس تمہارے پاس موت آئے اور تمہارے پاس مال ہے تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرو وہ کہتے ہیں اب وسیعت کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ سورہ نسا میں اللہ نے وراثت کے کما خود ہی بیان کر دیے تو لہذا یہ آیت کینسل ہو گئی منسوخ ہو گئی یہ ان پانچ آیات میں سے ہے جنہیں شاہ ولی اللہ محدودیلوی رحمتہ اللہ علیہ نے وسیعت کی آیت سے حضرت نے منسوخ مانا ہے تو اسے وصیت کی آیت سے منسوخ مانے یا حدیث کی وجہ سے مانے اس سے بحث نہیں مگر ان کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ تھی ہمارے اساتذہ جو تھے وہ جب اسے پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کہ آیت منسوخ نہیں رہی اور اس کی حقیقت میں دو چیزوں کو ولاتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم اس کا ترجمہ یوں کرو کہ قطب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ رہی ہو آثار اس کے آ رہے ہیں ان طرح کا خیرن اور اگر اس کے پاس مال ہے الوسیتوں تو وہ وسیعت کرے للوالدین اپنے والدین کو والدین کے لیے نہیں وہ کہتے تھے والدین کو وصیت کرے والاقربین اور رشتہ داروں کو وسیت کرے کہ بال معروف میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور اتنی وصیت۔ کرنا یہ تو درست ہے کہ آدمی کے مال ہے اس کو اس کئی کو رسومات میں نہ خرچ کرنا غیر شرعی کاموں میں نہ خرچ کرنا یہ مال میں چھوڑ کے جو جا رہا ہوں جو بھی پراپرٹی ہے یہ آپ لوگوں کی ہے لیکن میری وصیت یہ ہے کہ اس پیسے کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرنا اس سے اسے وصیت کا ثواب بھی ملے گا اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے وہ آدمی آپ نے فرمایا شہادت کی موت ہے اس کے لیے اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کے تکیے کے نیچے اس کی وسیعت نہ پڑی ہو تو مراد یہ تھی کہ اپنا وسیعت نامہ تیار کر کے آدمی رکھ لے اور اس میں وہ لکھتے دیتا ہے کہ میرے والدین اور رشتے میں سب کو کہتا ہوں کہ میرا مال جو, جو چیزیں میری ہیں انہیں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا تو اتنا اس پہ عمل کرتے تھے کہ وہ واقعی لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تکیے کے نیچے پڑی رہے تو میں تو رکھے رہتا ہوں اور وصیت کر کے جب یہ جائے گا کہ میرے مال کو شریعت کے قائدے کے مطابق تقسیم کرنا اور اس کو فضول خرچی میں نہ اڑانا اور ایک بٹا تین جو ہے اس کا یہ یہ مصرف ہے اس کو کر دینا تو اللہ کی اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور شہادت کا اسے ثواب بھی ملے گا وہ جو شہید کے متعلق آئے تھی نا اس میں ہم نے ایز کیا تھا کہ کئی ایک لوگ جو شہید بظاہد نہیں ہیں لیکن شہادت کا ثواب انہیں ملتا ہے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق وہ بھی شہدہ میں شمار کیا جائے گا ان قیامت میں اللہ اسے ثواب دے گا تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یوں کرو کہ ان کا خیرن اگر مال کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو البسیت للوالدین والدین کے لیے نہیں بلکہ یوں کہو کہ والدین کو وصیت کرے ولاقروین اور رشتے داروں کو وصیت کرے اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تو تو آیت منسوخ ہو گئی اور اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین اور رشتہ داروں کو مصیبت کر کے جائے کہ میرے بعد نیکی سے کام لینا تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں پھر تو منسوخ نہیں ہوتی سمجھ آئیے با ون تھرڈ کا جی میں ارض کرتا ہوں جی جی ارض کرتا ہوں اس کو اچھا تو بالمعروف قائدے کے مطابق ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ اساتذہ بھی کہتے تھے رحم اللہ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ والدین اور اقربین دوسری صورت اس کی اور وہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نسخ اٹھایا ہے امام نصرفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کرے کہ اس ان لوگوں کے لیے جن کا دین بدل جائے یعنی یہ مسلمان ہو گیا اور اس کے والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں کافر ہیں تو یہ وسیعت کرے اپنے والدین کے متعلق حسن سلوک کی کہ مال یہ میرا ہے اور اس میں سے ایک بٹا تین جو ہے اس کو میرے والدین پہ خرچ کر دینا کیونکہ دین اچائے میرا اور ان کا ایک نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں اور حسن سلوک ہے حدیث میں آیا کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عصما رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں جو مدینہ منورہ میں ہیں مشرکہ ہیں اور مکہ مکرمہ میں تو کیا میں ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نیکی کرو تو والدین اگرچہ مشرقی کیوں نہ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرے گا تو نصبی رحمت اللہ عل کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ تم کیا کرو جب موت آئے اور تمہارے پاس مارو تو وسیعت اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کرو بالمعف قاعدے کے مطابق اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی نا مسلمان ہو گئی تھیں پھر شادی ہو گئی تھی جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے ون تھرڈ کے متعلق یہ وصیت کی کہ یہودی جو میرے عزیز اور قریب ہیں یہ پیسہ ان کو دیا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں تو حقن المتقین متقی لوگوں کے لیے یہ فرض ہے تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں فرض سے یہ حکم اتر کے مستحب کے درجے میں آ جائے گا بہتر کے درجے میں آ جائے گا تو آیت پر جتنا بھی عمل ہو سکتا ہے مستحب بھی آخر شرعی دلیل کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ شریعت نے کہا کہ یہ چیز اچھی ہے تو یہ آیت کینسل نہیں رہے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہو گئی بات اچھا ٹھیک ہے تو یہ بات ہوئی یہاں پر اس لیے ان حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس حادثہ سا اور طرح ترجمہ کرتے تھے لیکن امام نصرفی رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرا کیا اور انہوں نے کہا کہ آیت اپنی جگہ پر قائم ہے اس میں منسوخ اسے ماننے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے